ڈروپ فال ڈاؤن گر جاتا ہو. انسان انسانیت سے گر جاتا ہے اگر وہ اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کا یج کرنے لگے کسی اور کی عبادت کرنے لگے سر یجان تمام عبادتوں کا مالک وہی وہی ڈیزرب جی کرتا ہے تمام عبادتوں کے کون نہیں چاہتا کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے وہ مجھ سے محبت کرے ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں اپنے پیدا کرنے والے کا پر بن جاؤں پر محبوب بن جاؤں اس کے لیے ایک نسخہ بتایا گیا کہ ایشور کی نگاہ میں اللہ کی نگاہ میں پر بننے کے لیے کون سا نسخہ استعمال کر رہا ہے ذرا بھگوت گیتا کا وہ منتر دیکھتے ہیں بتائیں من منا مد بکو مدیا جی مام نمس مامے ویشیسی ستیہ جانے پر جیو سی میں محبوب پر من محبوب پر محبوب محبوبا پر جی من منا بھاؤ بھاؤ جانتے بند کن ہو جا کن भव भाव भवतम भवत भवानी भवाओ भवाम ये हुआ श्री गर्देशन है उसका भाव भवतु भवताम भवन भव भवतम भवत भवानी भवाओ भवाम जैसे पठ पठतू पढ़ताम पठन तू पठ पठतम पठ पठानी पठाओ जी तो मन मना भाव दिल में मेरा मनन करने वाला बन بار لوگ تصویریں ہاتھ میں لیے رہتے ہیں دانے گھماتے رہتے ہیں اور باتیں کرتے رہتے ہیں وہ ایک سمبال ہو گیا ہے وہ دانا کھینچنے کا دانا کھینچتے رہتے ہیں وہ من کا کھینچتے رہتے ہیں یہ من کا کھینچنا یہ پر نہیں ہے ایشور کو بلکہ من سے منن کرنے والا منن مانے ذکر کرنا اور من مانے دل تو من سے منن کرنے والا ہو اس کا مطلب زبان سے آدمی جو کچھ بول رہا ہے اگر دل اس کا ترجمان نہ ہو تو وہ ذکر نہیں ہے من منا بھو من سے منن کرنے والا بن یا ہاتھ سے منن کر رہا ہے اور دل اس کا ساتھ نہیں دے رہا ہے من منا بھو مد بھکو قرآن حکیم نے کیا کہا فضکرونی از کور کم وشکر تم میرا ذکر کرو مجھے یاد کرو اب یاد کیسے کرتا ہے آدمی اپنی محبوبہ کو کیسے یاد کرتا ہے اپنے محبوب کو کیسے کیا بولتا ہے وہ محبوبہ محبوبہ ایسا رٹتا ہے کیا نہیں نا بلکہ دل میں یاد کرتا ہے اس کو من منا بو مد بھکو مدیا جی مام نمس گرو تو من منا بو من سے میرا منن کرنے والا بن مدیا جی مت مانے مجھ کو جیسے अहम मा मा मया महम में मत मत माने मुझको जी ये है वहां मध्या जी या जी माने याज्ञी इबादत करने वाला तो मेरा ही इबादत करने वाला बन मन मना भाव मत भक्तो मेरा ही भक्त बन और मन से मेरा मनन करने वाला बन और मद्याजी मेरा ही यज्ञ करने वाला बन تو من منا بو مدو مدیا جی اور معام نمس کرو میرے ہی لیے تو کر کuru، کuru, کuru, کuru, تم کر کرو یہ امپریٹو ہے جیسے ڈر کرو کرم کرو کرو مرے کر تو مدیا جی ماں مجھ کو نمہ مانے تازیم عبادت کرو کر تو میری ہی عبادت کر اللہ کتنی اچھی بات کہ من مم دل سے میرا منن کرنے والا ہو میرا ہی بکت بن میرا ہی عبادت کرنے والا ہو اور میرا ہی نمح کرنے والا ہو دادی مام نہ محکرم نمشکرو وہ وصرج جو ہے سا سے بدل گیا وصرجنیہ وصرجنیہ سسا یہ پانی سوترا ہے جس کی وجہ سے وصرج سا سے چینج ہو گئے سنسکرت بھی آسان نہیں ہے بہت ہی ٹپیکل زوان ہے پڑھنے کی ضرورت ہے بہت ہی بہت ہی جٹل زبان ہے تو جو آدمی میری عبادت ہی خالی کرے میرے لیے نماز کرے तो मामे वैश्यसी मामे वैश्यसी सत्यम ते प्रतिजाने जाने प्रियोसि में कहता है कि मा में मुझको वैश्य चाहता है मा में वैश्यसी मुझको तू चाहता है तो, तो सच्ची रियली सत्यम ते तुझसे प्रति प्रतिज्ञा करता हूं अहद करता हूं कि प्रियोसिमी कि तुम मेरे प्रिय हो تومی پیوسمی پریوس میں میں وعدہ کرتا ہوں اہد کرتا ہوں کہ تم میرے محبوب ہو تم میرے ہو۔ یہ شلوک بتاتا ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کرنے والا جو ہوگا در حقیقت اللہ ہی اللہ کو ہی فری رکھے گا محبوب رکھے گا لہذا اگر اللہ کا محبوب بننا ہے تو اس منتر کے مطابق بھی ہمیں صرف اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے یعنی توحید کو مضبوطی سے سامنے توحید سے متعلق ایک اور اہم اب بات بتانے جا رہا ہوں غور سے سن ہیں میں بولوں کہ سانس روک لیجئے میں سانس لیتے رہیے لیکن اپنی پوری توجہ کھٹ کے بجائے میری طرف مفزول کر دیجئے بہت اچھی بات بتانے جا رہا ہوں पहले पनिषद केनो का एक मंत्र पढ़ता हूं उसके बाद फिर आया के कुरानिया उसके बाद आहादी शरीफा और फिर मजा आता है, है? पहले मंत्र पढ़ता हूं पनिषद केनो का मंत्र है यक्षुषा न पश्यती एम चक्षुषी पश्यति तदेव ब्रह तम विदिनेदम यदिदास यक्षुषा न पश्यती एम चक्षुषी पश्यती برہم تم یدمت جس کو آئی دیکھ سکتی جانتے اس لفظ یت کو جاننے کے لیے اسی وڈ میں رہنا پہلے کتنی جٹل زبان ہے جس کو جس کو چکو ہے واحد لیکن سنسکرت کا یہ قاعدہ ہے کہ جتنے آزاد ڈبل ڈبل ہیں اگر واحد بھی استعمال کر لیا جائے تو وہ تسنیا کے ماننے میں استعمال ہوتے یت جس کو چکوسا آنکھیں جس کو نہ پشیتی دیکھ نہیں سکتی جس کو آخیں نہیں دیکھ سکتی چکو سی پشیتی اسی کے ذریعے آنکھیں دیکھتی ہیں تو جو آنکھوں سے دکھائی نہ دے تو تدے تدے تت تت اصل میں تت اے اس میں کون سا ہے ورد ریچی یعنی آ پلس اے از اکول ٹو اے آ پلس اے از اکو ٹو اے یہ ود ریچ یہ پانی سوتر تو تد برہم تم ودی دم اباستے تو جو آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا اسی کو ترم جان تدیو برہم تم ودی تھی تس کو ہی برہم جان یدم نی دم نہم اس کو نہیں جس کی دوسرے نہ کرتے جس کی دوسرے لوگ پوجا کرتے گویا جو آنکھوں سے دکھائی نہ دے وہی عبادت کا مستحق ہے اس شلوک میں کہا گیا اب آئے تھے کریما جب تک آدمی مرتا نہیں تب تک اللہ تبارک و تعالا دکھائی نہیں دیتا کب دکھائی دیتا ہے کیسے دکھائی دیتا ہے اب ایک تفصیل ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ میری طرف متوجہ موسا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میکات پر بلایا میلات اپوائنٹ اپڈی کاتی ہم نے جو وقت دیا تھا جو جگہ بتایا تھا وہاں پر ہم موسا کو بلایا ورما جاسا لمی کاتی موسا علیہ السلام جب آئے ہمارے متعین ٹائم کے اوپر جس ٹائم پر ہم نے بلایا تھا اور متعین جگہ پر لمٹ اینڈ پلیس اپوائنٹ وہاں پہنچے وہ کلب تو آواز آتی ہے کہ اے میں تیرا رب رب العالمین تم سے ہم کلام ہوں تم سے ہم کلام ہوں میں تم سے بات کر رہا ہوں اللہ اور اللہ پوچھ رہا ہے اما تل کے بھی نہیں کہ موسا موسا تمہارے اہنے ہاتھ میں کیا ہے کہ موسا اللہ پوچھ رہا ہے آواز آ رہی ہے کہ اے موسا تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے تو ان کو بول دینا چاہیے اسٹیک بس تالہ آسائے یہ میری لاٹھی بول دینا آپ کیا بول رہے ہیں یہ میری لاٹھی ہے اس سے میں ٹیک لگاتا ہوں اس سے میں اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں کچھ اور بھی کام اس کے ذریعے کیا ضرورت ہے اتنا لمبا کرنے کی اللہ پوچھ رہا ہے تمہارے ہاتھ میں دائنے ہاتھ میں کیا ہے بول دے رہا تھا ہی آسو ہے. یہ میری لاٹھی ہے بس وہ لمبا کر رہے اس کے ذریعے میں ٹیک لیتا ہوں بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں دوسرے مقاصد سے کرتا ہوں اتنی پیاری آواز تھی حضرت موسا نہیں چاہ رہے تھے کہ آواز بند رہ حضرت موسیٰ علیہ اسلام کے دل میں یہ تمنا جاگی یہ آرزو پیدا ہوئی کہ یہ جو مجھ سے ہم کلام ہے جو مجھ سے بات کر رہا ہے میں اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں اس آرزو کو انہوں نے لفظوں کا جامع پہنایا ربی انز <عِلَئِك> کہا اے میرے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں تو مجھے دکھا تو تم مجھے نہیں دیکھ سکتے وہی جو منتر میں کہا گیا کہ جو آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا تم اسی کی عبادت کرو یہاں اس آیت کریمہ میں وہی بات کہی گی موسا جیسا اللہ کا جلیل القدر پیغمبر کوہ تور پر جہاں اللہ تعالیٰ بلاتا ہے بات کرتا ہے اور یہ تمنا کرتے ان کی منورتھ ان منورتھ مینس تمنا آرزو ان کی یہ تمنا ہوتی ہے آرزو کی میں اللہ کو دیکھوں اپنے سر کی آنکھوں سے آواز آتی ہے نہیں دیکھ سکتا حضرت تمنا کو ریجیکٹ کر دیا گیا آرزو کو مسترد کر دیا گیا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا اچھا چلیے ہمارے نبی جناب محمد رسول کیا ان کو تو کوہے تور پر بلا اللہ نے صرف کلام کیا بولے م... میں دیکھنا چاہتا ہوں اللہ نے کہا نہیں دیکھ سکتے ان سے بلند جگہ پر ہمارے رسول کو بلایا گیا میراج میں اب میراج سے آپ آ رہے ہیں اب ایک صحابی پہنچتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کیا کہ اللہ کے رسول ایک بات پوچھنے کے لیے آیا ہوں دلیل دلیل یہ حدیث پاک وان ابی الغفاری رضی اللہ قال الط رسول اللہ صلی اللہ علیہ کال روا مسلم کی کتاب ہے راوی مشہور صحابی حضرت فاری ہیں حضرت بزرگ فاری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آیا جب آپ میراج سے لوٹے کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے جنت دیکھی جنت کی نعمتیں دیکھی آپ نے جہنم دیکھی جہنم کے عذابات دیکھے جہنم کی تکلیفیں دیکھی جہنم کی حرارت دیکھی جہنم کی گرمی دیکھی جہنم کی وسعت دیکھی سب کچھ دیکھا۔ فرشت, فرشتوں سے ملاقات ہوئی جبرائیل اپنی اصلی شکل میں نظر آئے جنت کی نعمتوں کا مشاہدہ فرمایا وہاں تک پہنچے جہاں قلم چلنے کی آواز آ رہی تھی آپ بتائیے آپ نے سب کچھ دیکھا سوال میرا یہ ہے کہ جس نے بلایا تھا اس کو آپ نے دیکھا کہ نہیں دیکھا یہ سوال ہے ہل رائت اور اب بک سوالات کیسے ہوتے تھے ساحب آپ نے جنت دیکھی جاننم دیکھی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی لو نیو رہو بڑی بڑی نشانی دیکھی اب سوال میں یہ کر رہا ہوں کہ جس نے بلایا تھا اس کو نے دیکھا کہ نہیں دیکھا ہل رائی تربت کیا آپ نے اپنے لاٹ رب کو دیکھا آپ نے فرمایا کال آپ نے میں بھلا کہاں دیکھ پاؤں گا میں کہاں دیکھ سکتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو زر وپاری کے جواب نے فرمایا کہ میں نے نور دیکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا تو نور ہے میں کہاں دیکھ سکتا ہوں میں نے دیکھ سکتا ہوں گویا اتنی بلندی پر بلائے جانے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دیدار نبی کو نہیں کرایا جس طرح موسیٰ سے کوہتور پر بات کی ایسے ہی وہاں بھی نبی سے بات چیت ہوئی اللہ نے اپنا دیدار نہیں کرایا یہ تو مسلم شریف کی روایت کتاب علیوان کی ہے اب جی چاہتا ہے میں بخاری کی روایت آپ کے سامنے پیش کر دوں روایت دلیل اس طرح وان آئیشتہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت من حدثت ان محمد رعا ربہ فقط قدف رب پاک کو کتاب مطلب جو بیان گئے اس, کا تعلق اس کا ریلیشن ڈائریکٹ توحید سے جو مطلب بیان کے گئے کیا بیان کیے گئے آئیے دیکھتے ہیں سبھی کو حضرت عائشہ صدیقی کائنات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زو متحرہ فرماتی ہیں جو تم سے یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیدار کیا ہے اللہ کا وہ جھوٹ بولتا ہے اس لیے کہ قرآن کی آیت اس کے خلاف ہے وہ قرآن حکیم سے استعشاد کرتی لاتری اب سور ویکل اب سور اس کو آ سکتی کیا بات ہے کیا بات ہے یو سا نہ پشیتی اے چکو سی پشیتی رخاری دم، حمتی کہ جو تم سے یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ جھوٹ بولتا ہے اس لیے کہ اس آیت کریمہ کے خلاف یہ بات ہے کہ اسے آنکھیں نہیں دیکھ سکتی اور جو تم سے یہ کہے کہ اللہ کے رسول کو غیب کا علم تھا وہ بھی جھوٹ بولتا ہے اس لیے کہ یہ بات اس آیت کریمہ کے خلاف ہے کہ لائے عالم الا اللہ اللہ کے علاوہ کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا کیا بات ہے سبحان اللہ ہے کہ اللہ کو دیکھنا یہ ڈائریکٹ توحید سے متعلق ہے کوئی اس کو دیکھ نہیں سکتا اچھا خواب میں کیا اللہ کے رسول نے دنیا میں خواب میں دیکھا ہے اللہ کو ہاں دیکھا ہے دیکھا ہے خواب میں دیکھا ہے لیکن خواب میں دلیل دلیل, دلیل یہ حدیث پاک وان خالدیبن لجلاج جی کیسا نام ہے دیکھو لجلاج نام ہے وان خالد وان خالد زب جوار صلی اللہ وسلم تعمن باپ قائم کرتے کہ اللہ کو دیکھنا خواب میں رویت رب فی النوم فی المنام خواب میں اللہ کو دیکھنا باب باندھتے ہیں حضرت مامدار روی اور یہ صحیح حدیث لا رہے ہیں کہ حضرت اب درحمان آئی شی روایت کرتے ہیں راوی کے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد سرمایا کہ میں نے خواب میں اپنے رب کو انتہائی خوبصورت شکل میں دیکھا اللہ نے پوچھا میرے حبیب یہ بتاؤ کہ ملے آلہ کس چیز کے بارے میں بحث کر رہے ہیں تو میں نے کہا یا ربی اے میرے رب تو بھی اس کا علم رکھنے والا ہے تو اللہ نے اپنے کف کو ہاتھ کو میرے کندھے پر رکھا تو فوجت تو پر تھا میں نے اپنے دونوں چھاتیوں کے درمیان سینے کے درمیان ٹھنڈک اس کی محسوس کی اللہ اور نبی کا خواب سچا ہوتا ہے نا صحیح دیکھا ہے نبی کا خواب سچا اچھا ہوتا ہے رائے تو ربی پی احسن سورت یہ نبی کی خصوصیت ہے یہ نبی کی عظمت ہے نبی کی عظمت ہے خواب نے دیکھا اور اس کے بعد فالم تمہیں سماوات والا اس وقت جب تک یہ ہاتھ میرے کندھے پر رہا زمین اور آسمان کی ساری چیزوں کا مجھے علم ہو گیا اس وقت اس وقت اس کے بعد یا تلاوتی ہوبراہیم اللہ کو سماوت والا دلیل دارمی کی روایت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سر کی آنکھوں سے دیکھنا محال ہے آدمی نہیں دیکھ سکتا مرنے سے پہلے ہاپ ہاپ میں دیکھ سکتا ہے مرنے کے بعد جی ہاں دیکھے گا دلیل دلیل یہ حدیث پاک وہ سپلیا بھی ہاضمن حد دسنا جری رن خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله بدر فقال انكم سترون ربكم يوم القيامه كما ترون هذا لا تزامون في رؤيته رواه البخاري في كتاب التوحيد حضرت امام البخاري اس حدیث پاک کو اسی کتاب التوحید میں لائے راوی قیس بن ابي حازم ہے وہ کہتے ہیں کہ جرير مشہور صحابی ہیں جرير بن عبد الله وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ہماری طرف نکلے 14ویں کا چاند دکھ رہا ہے رات ہے چودویں کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں آپ کا چہرہ خود چاند جیسا بلکہ چاند جیسا نہیں صحابی نے تو فیصلہ کیا کہ میرا نبی چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے ایسا ہے کہ جس سے محبت ہو جاتی ہے نا سچ مچ وہ دنیا سے سب سے حسین ہی لگتا ہے دنیا میں اس جیسا کوئی نہیں رہتا یہ ایمان والا ہی بول سکتا ہے نبی نکلے ایک طرف چمکتا ہوا بدر کامل ہے فل مون ہے اور دوسری طرف محمد یہ, یہ سدھر جائے تو پورا معاملہ سدھر جاتا ہے یہاں رک کر کے جی چاہتا ہے ایک حدیث پڑھ کر کے ٹائم ہے نا بولتا جاؤں نا جا بول دینا پہلے ہی پھر رک جاؤں گا پہلے حدیث پڑھ لیتے ہیں وان آ مرین سميت النعمان بشير رضي الله تعالى عنه يقول سميت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بيّن والحرام بيّن وبينهما مشتبهات لا يعلم كثير من الناس فمن اتقى المشتبهات استبرأ لدينه وإرضه ومن وقع في الشبهات كران يراء حول الحما يوشك أن يواقع على وإن لكل ملك حما وإن فسل راہل بخاری ایمان حضرت امام بخاری صدی سے پاک کو ایسے کتاب المان کے اندر لائے یہ روایت بخاری کتاب المان میں ہے میں نے پوری بات پڑکی ہے ایک صفحے پڑھی ہے میں نے پوری روایت پڑ دی رابی کے گورنر حضرت نومان ابن بشیر رضی اللہ تعالی صاحب <coughs> فرماتے اللہ اللہ بات چیزوں کا پتا نہیں چلتا یہ حلال ہے یا حرام ہے بعد لوگ سوال کرتے آر ایم پی آر سی ایم ایم وے فلاں یہ شیئر وہ شیئر کہیں تو ایسی الجھنے رہتی دھندے میں ایک مفتی سمجھ نہیں پاتا کہ اس پر ہلت کا حکم لگاؤ کہ حرمت کا تو الحلال ابئی جنون الحرام ابئی جنون حلال واضح اور حرام واضح اور ان حلال اور حرام کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں اگر شبہ نظر آئے تو چھوڑ دو چھوڑ دو اس کو اس لیے کہ جو آدمی صبح سے بچ گیا وہ اپنی آبرو اور اپنا دین بچا لے گیا اور جو شبہات میں پڑ گیا دھندا مشتبہ حلال ہے کہ ہم معلوم نہیں ہوتا جو شبہات میں پڑ گیا اس کی مثال اس چرواہے کی ہے جو بکریاں لے کر کے بادشاہ کی چراگاہ کے پاس چرا رہا ہو ظاہرے کی چراگاہ کے قریب بکریوں کے لے جانے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بکری بادشاہ کی چراگاہ میں گھس جائے اور بادشاہ کی گرفت میں آ جائے یہ چرواہا تو اسی طرح جس طرح ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ندی ملی کی جس طریقے سے ہر ایک بادشاہ کی ایک چراگاہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین میں اس کی حرام کردہ چرا اس... اس ہیں تو آدمی کو چاہیے کہ اللہ کے حرام کردہ چیزوں کے قریب بھی مچ جائے نہیں تو ہو سکتا کہ اس میں گر پڑے اور فرمایا آپ نے کہ جان لو کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے جب تک وہ صحیح رہتا ہے تب تک پورا باڈی کا سسٹم اور ندام صحیح رہتا ہے اگر دل خراب ہو جائے تو پورا باڈی کا سسٹم اور پورا نظام خراب ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ انبیاء آتے ہیں تو دل سے اپنا کام شروع کرتے ہیں اور قیامت میں جو فیصلہ ہوگا وہ بھی دل کے اوپر ہوگا بنون علام کلبن سلیم آج لوگ فیصلہ کرتے ہیں ظاہر دیکھ کر کے یہ جب یہ کبا یہ داڑھی اور یہ لباس یہ فلا یہ چال یہ ڈھال یہ چال چلن یہ اتوار یہ, اخدار, یہ بی... دیکھ کر کے فیصلہ کرتے لیکن قیامت میں علامہ بن سلیم فیصلہ دل کے اوپر ہوگا اور یہ وہی فیصلہ کرے گا جو دلوں کے حال سے واقف ہے نگاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا قیامت میں اللہ تبارک و تعالی دل کے اوپر فیصلہ کرے گا تو دل کو صحیح کر کے لے جاؤ جی چاہتا ہے کہ یہ بتا دوں کہ آدمی کی اندریاں جو ہوتی ہیں نا وہ دس ہیں پانچ ظاہر ہیں اور پانچ اندر ہیں آخ دیکھنا چکھنا چھونا سننا اس طریقے کی یہ پانچ اوپر کی ہیں اور پانچ اندریہ اندر ہیں ان دسوں اندریوں کا جو سوامی ہے آواز وہ دل ہے من ہے من اگر یہ قابو میں آ جائے تب جا کر کے آدمی کا علم پرتیشت ہوتا ہے اور آدمی کا علم صحیح ہوتا ہے اور آدمی اپنے آپ کو کنٹرول میں کر لیتا ہے اور اگر دل قابو میں نہ رہے یہ گڑبڑ ہو جائے تو ہر حادثہ گڑبڑ ہو جاتا ہے اور کسی حادثے کا گڑبڑ ہونا انسان کے لیے ڈینجرس ہے تو دل بڑی عجیب و غریب چیز ہے وہ ایک طرف چاند کو دیکھ رہے ہیں ایک طرف رسول کو ایمان سے بھرا ہوا دل یہ فیصلہ کرتا ہے کہ میرا نبی چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے نبی نے چاند کی طرف اشارہ کر کے فرمایا دیکھ رہے ہو رہا یہاں دیکھ رہے کہ ایسے ہی قیامت کو تم اپنے رب کو دیکھو گے رب کا دیدار ہو گیا مرنے سے پہلے نہیں مرنے سے پہلے نہیں اور یہ بتاؤ کہ جنت میں ایسی ایسی نعمتیں ہیں کہ آدمی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا لیکن ایک نعمت جب دیکھ لے گا جنتی تو ساری نعمتیں ہیچ ہو جائیں گی دلیل دلیل اس طرح مان